وہ ان کے لیے ایک ایسا ایسی ایک ایک مجھے وہ مسجد مسجد نبوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک اور وہاں پر ان کی یادیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابست یہ چیزیں ان کی ان کے آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ ان کی زندگی کا خلاصہ تھا ان عاشقان باسفا کا ان پاک پاکطینت کا یہی گویا کہ ایک ان کے پاس اثاثہ تھا